الحمد للہ ہل جی خلکل سن و مہلبی نوتیا مولى افضل الرسل سبحان الله ما شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول للانس والجان لا أصحابه الذين تصرفوا نان تصرفوا نان تحكيكهم إلى علاء قلمة الرحمن عما بعد فوض بالله الصمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ غُدَّامُ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ال آلحی افغان سال کا بار کا إِنَّ یشان ہبی دہی امللہ ہلاکت یا حلینا آ آمنوا سلو آل سل مت صلی اللہ علیہ رسولہ حدی بل سل اللہ والے اللہ والے روشن زمیر ہوتے ہیں اللہ والے sam zameer ho آدمی بے نظیر رہو تے ہیں آ کو یہ آدمی بے نظی رہو تے ہے جڑے جیڑے رب دے دیا نو من دے پیار نہ پڑو جڑے نہیں منتے بے شک نہ پڑھو ان تکلیف دن میں تیار ہی نہیں جڑے اللہ دے د پیارا پیار کر دوں پیار بڑے انداز چاقو رب دے پیاروں دیا روح بھی دی سن کے راضی ہو جان اج سڈے پیار کرنے والے سونی سڈے دی محفل سجا کے سڈا سونا تے پیارا پیار نہ ذکر پہ کر دے نے یہ آ آدمی بے نظی رہو ہیں یہ آدمی بے نظی رہو ہیں یہ آدمی بے نظی ہیں اور ان کی محفل میں بیٹل والے بھائی ان کی محفل میں بیٹھنے والے کون کہتا گری کون کے غریب رہو تے ہیں کون کہتا غریب ہوتے ہیں؟ کے غریب گری بہو ہیں بلکہ جہاں بر امیر انتے ہیں یہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں صاحب صدر گرامی قدر حضرت استاد اللہ کبلا فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم براکات اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء اہل سنت قرائے اہل سنت نعت خان اہل سنت محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی ہنسی بریلوی مسلمان بھائیوں اور بہنوں آج دی اے بابرکت یارہ روزہ سے حضرت غوث آزم ردی اللہ تعالی ان مبارک تقریب جس دی اج دی دوسری نشست جس وچ میں اور تسی سب حاضر ہوں یہ نورانی مقدس سونا پیارا پروگرام قصور شریف حضرت بابا شاہ رحمت اللہ علیہ دی نگری صفتہ پاک رسول گج کے بولو سفت صفتہ پاک رسول دیا دے دے تما سی انجمن جنہ نے یارہ روزہ پروگرام حضور غوث پاک رضی اللہ اندر منعقد ہے اور سالانہ پروگرام تمام پروگرام میں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے دے صدقے خیر الورا دے صدقے تے غوث الورا دے صدقے اس پروگرام نو دن دگنی دا چگنی قبول تے منظور فرماوے اور اے دے اندر مزید اضافہ فرماوے اور جنہ نوجوان نے بالخصوص انجمن سفتہ پاک رسول دیا اے دے جتنے بھی عہدے نے اور اے دے جتنے بھی نے اور اس جتنے بھی سرپرست نے میں دعا کرنا اللہ کریم ان سارا الا علماء کرام عوام بزرگ جوان بچے بچیاں مائیا پہنا سب جتنے بھی سیولہ عقیدہ سنی مسلمان اس مبارک پروگرام شامل ہو اور خوشی کا اظہار کر رہے ہو اور تعمن فرما رہے ہو اللہ کریم تڈے ساڈے سب دے دباد جان رزق اولاد کاروبار معاملات علم و فضل جذبہ تبلیغ دین وچ مزید برکت و ترقی اتارے اور آئندہ سانو اس تو بڑھ چڑھ کے شان و شوقت دے نال حضور غوث پاک دی پاگ روزہ دے جشن نایا نے شان طریقے نال منان دی منفی کتا فرمائی آمی. بہرحال دوستو حضرت استاد اللہ فکی اثر شیخ الحدیث و تفصیل حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ اللہ صاحب دمد برقات ملا لیا آپ کا تصا بیان محقانہ آل سماعت بیاان ہے یقین فرماؤ جڑا آپ نے بیان کی ایمان اللہ بات محمد اکرم رضوی نے اپنے دیر و دماغ ان نقش کر لیا اور اگر کوئی حیات النبی دا منکر خدا دی قسم محمد اکم رضوین الگالک کرے انہوں اے ہو جا دندان شکن جواب دیا وہاں دی نصر بھی یاد کرے منکر رابطی قسم ساڑھے سامنے سر نہیں چک سک رہا اللہ دی قسم جلہ بیان حضرت نے فرمایا بلا مبالغہ منکر دی جلت نہیں رابطی قسم ساڑھے سامنے کوئی اوف بھی کر جائے بہرحال اے ہو جا پیارے نورانی فاضلانہ آلیمانہ بیان نہ اور سن کے نا انہوں اپنے دلو دماغ نش کرو تاکہ کوئی کسی قسم کا ایو جہ جا مل جائے نہ کوئی گل کر ہی پہن سوال کر ہی پہنا تو ان یہ ٹکواں جواب دونوں الہ کے فضل و کرما بہترین جواب سن کے نہسلک قبول کرے یہ جی اپنے اندر گیس پیدا کرو باہر حال دوست میری دلی دعا ہے اللہ تعالی حضرت دی امرو صحت برکت دے اور آپ دے و فضل چ مزید اضافہ فرمائیں اور آپ کا سایہ تا دے رہے سنت و جماعت تک کائم ادائم رکھے اج اصا یہ چوتھی سالانہ گیارہ روزہ حضور گو سے پال ردی اللہ تان کی یاد غوث سل آزم کانفرنس منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں قان غوث سے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی ہو دنیا جان دی کہ ماں ام الخیر ہے باپ ابو صالح سالے ماں توجہ فرماؤ ماں ام الخیر ہے سارے بولو ماں گج کی آواز آئے ماں ماں امل ام خیر اور باپ ابو صالح ہوں توجہ فرماؤ جیدی ماں ام الخیر ہو با ابو صالح ہوئے اندازہ فرماؤ پھر وچو پیدا ہون والا کیوں نہ ولیاں دا سردار شہنشاہ بغداد ہو گئے اے او نے جنہاں دے بارے وچ کہن والے نے سنداز دے لال تذکرہ کیتا ہے کہ رواس عظیم غاؤ سے عاظم متقی ہر آن میں دود چھوڑا ماں کا بھی رمضان ایویں تے اے سونی محفل نہیں سجائی تجو <تصفح> ت <توجہ تے> فرماسا <تصفح> ای رونک لائی ہوئی اصا اوی تو یہ سجاوٹا کیت ہوئی اور میاں سجاوٹا کرسابے یہ سجاوٹا کیت کی یہ روکا کیوں لائی نے اہ کم کمے کی جگ رہے نے آ لٹرین کا استعمال کی گلیاں تے بازاروں کیوں, کیوں بزارا سجایا ہویا ہے اور انہوں او دے نا دے تذکرے کیوں پے کرنے او نا دے ان نا دے نارے کیوں پہ مارنے انہوں نے نا تو اپنا روپیہ پیسہ قربان کیوں پے کرنے یہ اپنے آپ پہ کر دے اما اس واستے پہ کرنے نا چرچے پے کرنے سجانے دے آس دے نایا نشان اشتہارات چھپونے آ اس واسطے انہوں نے نا تو دولت قربان پہ کرنے آ اس واسطے دے نا دے نارے بلند کرنے آپ نے آپ نے پہ کر دے اپنے آپ نہیں پا کر میرا کمال نہیں ہر شاہ حدیث کمال نہیں اے مولانا دا کمال نہیں نوری صاحب دا کمال نہیں کسی سنی بریلوی عالم دین تے عوام دا کمال نہیں اور سچی بات پوچھتے حقیقی طور تے گل پوچھ جوتے قسم خدا دی غوث دے کی تجکے تو زبان رب کروا رہے اللہ اور گوسل پا دی محبت والے اوزار لے کے دے آزارا ساری کاروائی پائیے تاکہ پاک دی غلامی اور زیادہ عام ہو جائے حضور دی محبت عام ہو جائے گوسل فرا عام ہو جا غوث وغیرہ محبت جیڑی نے گلیاں گلیاں بازار وال ہر پاس عام ہو جائے تو جو محنت کرتا پیا اے اپنے آپ نہیں کر دے اے اپنے آپ اچھی بولو جڑا اچھی بولے گا میں دعا کروں گا اللہ تعالی حضور غوث دے صدقے سد کے زبان سلامت رکھے اور نو بھی پروگرام چڑا جا اچھی نہ بولے میرا غوث پٹ مارے میں بھی دیتا ہے. بلکل ہو. او پٹن والے پروگرام پورے ہو چکے پٹا والے پروگرام پورے ہو چکے باہر والے دوستی توجو پرما میں پیاوا میرے والما تو پیار فرما جہاں کوہاں سبحان اٹھ لہرا میری پتا لگے کہڑا ہے سبحاندلہ. میں نگری رکھے میرے دیوانوں رب توانو سلامت رکھے میں کرتا پیاو یہ اپنے آپ پروگرام نہیں پیا کرتے میں تذکرہ پہ کرنا یہ میرا کمال نہیں نہ میں اپنے آپ پہ کرنا بلکہ کروان والا رب بولو کران والا اچھی آواز آ رہے کران والا اللہ ہے کران والا کران والا کران والا اللہ تو جو ہو قرآن اٹھا کے دیکھو میری بات ہوا کبلا کی منو مولانا نوری صاحب ہو منو محمد رمضان صاحب دی بات ہوئے نہ منو اور سفتا پاک رسول والے یہ انجمن دی بات ہوئے نہ منو رب دا قرآن منو اٹھا رب دا قرآن پاک. نے پاک فرمایا فرمایا ان پر آ آ من میرے سوال ہاتھ سال رشم جڑا قرآن پاک دی آئے سن کے گج کے سبحان اللہ دی چھل آئے جنہوں قرآن پاک نال پیار ہے اچھی آکھو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے پتا چلے آ کو تھی تھوڑا نہ بولے ہونا میں برم دھی بھی جگہ خالی الحمد اللہ جی تھوڑا دیکھو مسجد کا ہال بھی ادا ہے اپنا ویڑا ویڑا ہال لے برم کا بھی تقریباً ادا پھر ہے اگر تھی ہوا جہاں مظاہرہ کرو یقین نہ کہہ سکنا اتنے جناب کی جگہ بھی نہ لبے والا ہوا تو نو بڑی نہ ہو ان شاء اللہ تعالیٰ تو جو فرماؤ مزہ آ جائے گا لطف آ جائے گا اصل اپنے آپ تک نہیں دے تر کران والا رب کران والا اللہ کران والا کران والا کران والا رل کے آباد آئے میٹھے میٹھے انداز کران والا اللہ اللہ کیا بھئی اپنی ایمان تازہ ہو جی آ دل, دل زنگال دور ہو جائے کہ نہیں جو حل بھی نہیں ہونے ہونے <تصح> <فرحونے کر دونے تصح> اوے قرآن پا کے رب کری ہے فرمایا بذکر اللہ بزکریلا ہے تتم ان کو لو او میرے رب دا فرمان اے فرمایا او کائنات اجران والے سن لو اللہ دا فرمان کیجے اور رب دا فرمان اے اگر اپنے دلاں نو سکون پکھنا چاہندے اگر راحت چاہندے ہو اطمینان چاہندے ہو اطمینان اے قلبی چاہندے ہو تے سن لو اطمینان اے قلبی کیویں نصیب ہوے گا اے دل نو سکون راحت چہن کیویں ملے گا فرمایا اللہ دے ذکر نال دلاں نو قرار ملدا اللہ دے درا نو اللہ در کوئی آخر ویکو جی اللہ کے ذکر کرار ملتا ہے نہ ہو سکتا ہے گل جی اللہ کے ذکر نہ کرار ملتا نا پھر رب کا ذکر کرنا جی اللہ اللہ, اللہ ہی کریے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ دے ذکر نال قرار کو جی کے ذکر نہ کرار ملتا ہے آ ویکو قرآن کی کوئی یہ آخ اور ایمان لباتے تے آ کتاباں کا مطالعہ کر کے دیکھ حضرت شیخ دی تشریف فرما نے اٹھا اور اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر کی یہ ذکر فرمایا ذکروں کا ذکری گج کیا خود سبحان اللہ کیوں حضرت کبرا کی ذکروں کا ذکری اللہ خود کا محبوبہ تیرا ذکر ہی میرا ذکر ہے تیرا ذکر ہی, لازم ہی لازم آہ! تیرا ذکر ہی میرا ذکر ہے آخو سبحان اللہ یار گوج پے جائے میں لگ میں سیدھی سیدھی عشق والی پیار والی تکری کرنی ہے بالکل بالکل سیدھی سادھی الحمد اللہ میرے والا کام سان جی کر چڑیا میٹھی میٹھی پیار آئی آخو ہنگ کے سبحان اللہ آ مزہ آ جائے پتا لگے دے منن والے بیٹھے ذکر ذکروں کر ذکری میں محبوبہ تیرا ذکر ہی میرا ذکر پتا لگتا سننی مسلمان قسم خدا دی سرکار دی نعت پڑھ گئی حضور دا بھی ذکر کر لیندا تے جناب جی دی نعت پڑھدا اودیاں تعریفہ کر کے حقیقت وچ اپنے رب دی تعریف کر جاندے ہا <سؤال> او بھی ذکر ہو گیا او بھی ذکر ہو گیا ہا بھی ذکر ہو گیا تے او, بھی, <سؤال> او بھی ذکر ذکر تو ذکر تو ذکر تا مائی اللہ دی قسم سارے کول تے تیر لگے پے نے مکدے ہی نہیں ہا اللہ اتبر اللہ ہو اس واسطے محبوب کا بھی ایک رب لو لا تیک اللہ کا بھی ذکر کہن شامل ہو جاتا ہے جی نات ہے نات لیکن رب کا بھی ذکر ہو رہا ہے اے رب لولا پھر شہد دو سر ایک رب لولا پھر شہید دو سرا کیوں کہوں کو میرا سہارا نہیں اسی <سلام> بولو اللہ <سلام> <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب لولا پھر شہید دو سر کیوں کہوں کوئی میرا سہارا نہیں ایک رب لولا پھر شہید دو سرا کیوں کہوں کو کوئی میرا سہارا لہ میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں پر یہ خلش میرے دل کو گوارا لہی کیا ہو دسو اللہ دا ذکر محبوب دا ذکر ہویا کہ نہیں ہویا ہوا تو سڈے رب کا بھی ذکر ہو گیا <تصفيق> تو عرض تر پا دوستو تجو فرماؤ یہ اُنہ کی محفل جا کے بیٹھے ہاں تے دا ذکر پہ کرنے ہاں جنہوں دا ذکر اصا اپنے آپ نہیں کرتے بلکہ قرآن والا اللہ جلا جلال قرآن, قرآن والا قرآن والا قرآن والا اللہ اٹھاؤ رب قرآن اہا ددا ذکر صادقوں اور رب پہ کرواندا ہے او بھی ذکر کریے نا او بھی ذکر کریے تے ایمان اللہ با تے دلان دیاں صفائیاں ہوندی نے کہ او ذکر حضور دی نعت ذکر کلام پاک دی تلاوت او ذکر اللہ اللہ دیے تو جو فرماو حمد و تسبیح دیے نعت رسول دیے تلاوت کلام پاک بھیے تو جو فرماو اس دے نال دلان نوں سکون ملدا ہے ہے اور آو علیہ میں ماں یقو دیا خبر رکھن والی سرکار جی سرکار سرکار زہر نو جان, جو جو جان نا اوی میرا نبی نو بھی ایو میرا نبی بولو یار بولو ایو میرا نبی باتن نو بھی جاند ہے ایمان اللہ بات سانو تے ربن محبوب یو دیتا ہے سیرا جلازار نو نہیں جاندہ بلکہ دل دیاں تلکنا نو بھی جاندہ دل دیاں تلکنا نو بھی جاندہ میرا تے تو آڈا آقا کملی والا فرماندہ ہے او میرے غلاموں سنو ہر شاہ تے لگ لگ جاندہ ہر شاہ تے تبے تبیسیاں یا لگ جاندہ یا نہیں اور او نہ دے مل تبے یا داغ زنگال دور کرنے واسطے اونا دے مناسب حال کوئی نہ کوئی شہ ہندیئے میرا حقا فرماندہ او میرے غلاموں سنو جو اپنا دوجہ چیزیں ہوتے زنگ لگ جاندہ ایمیں دلہ ہوتے بھی زنگ لگ جاندہ جے دلہ ہوتے دلہ ہوتے, ہوتے بھی زنگ لگ جاندہ ہے لیکن فرماندہ او, او, او, او میں تصو دلوں جنگ لگ جائے تو اس جنگ نور کرمال کرو ہوں دلوں کا جنگ اتار کی شہ استعمال کرو میرے آقا نے فرمایا لے کل شہم سالا تم لے کل ش کالا تم راج کے آخو سبحان اللہ میں پیا تو تھک گئے کافی ہو گئی تھک گیا میری دس چلو تھک گئے ہو پھر کوئی جناب ہر روز آنیا نے اے جہیا گڑیاں نے ایڈی سونی محفل سجیے اور الحمدللہ للہ مسجد اج ویک مان نہ دل باغو بہار ہو گیا ایڈی سونی مسجد تیری متباد مسجد بالکل جناب اس طرح سے جی پتا نہیں دی سدیا پرانی مسیت آئی اج میں مسجد ویکی میری اکلی دنگ رہ گئی میں مسجد ہوئی ہے کہ مسیطیں پا رہے ہیں میں اپنا مسجد نقشہ کیا تو میم پتا لگیا ان محسوس والا جی مسجد کوئی ہو رہی ہے جدو تالاب وال نظر پا گئی میم اے پتا لگیا کہ مسجد تو ہوئی یہ پر ای چمک دمک کچھ ہو بندے نے اکو بندے نے اوپیہ لا کے رب در چمکا چھڑے میں دعا کرنا جس نے رب در نو ایڈا خوبصورت کر کے چمکایا اللہ گھر نو بھی چمکا چڈے دے دل نو بھی چمکا چھڑے اللہ دنیا تو, تو بعد اس کی قبر نو بھی چمکا چھڑے اور میرا رب کل قیامت والے دن جہاں جنت اچھا گھر ہو روشن منوبر فرما چھڑے اور اللہ کرے جس طرح اے شخص نے یہ رب در نو سونے انداز بنایا او دے نقشے قدم تے چل کے صاحب بھی اے ہو طریقہ اختیار کر کے کار خیر وچ برتر کے حصہ لے لئیے آمین دعا کرو اللہ دیا ساریاں نیک مراداں پوری کر اور بھی جنہاں نے دعا واسطے کلوایا خاص کر کے ਸਾڈے بزرگ حاجی صاحب انہاں دے گوانڈی انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ تعالی حضور دے صدقے انہاں دی درجات بلند فرمائے آلی آلی اور سب مسلمان جتھے بھی اس میلے وچ موجود نے رب کریم انہاں نیک تمنا تے نیک حاجات نوں پورا فرمائے آلی آلی تو میں حد تو جہ فرماؤ آہ. اللہ تالا حسن عقیدت بھی آہا توجہ فرماؤ میں ارد کر دوں پیسا کہ دلانا اتارنے سرکار نے فرمایا کی اللہ دا ذکر بولو اللہ ہی بولو اللہ اللہ دا ذکر <تصفح> تے میں پہلے ارج کر چکا کہ اللہ دا ذکر کی محبوب دیاں تاریفا ہی رب کا ذکر ہے محبوب دا محبوب دیا تاریفا ہی اللہ دا ذکر ہے بہرحال توجہ فرماؤ میاں سارا پروگرام اے سارے تذکرے جڑے ساری دو بان تو رہے ہیں یہ ساڈا کمال نہیں بلکہ کران والا خود اللہ ہی کروا رہے ہاتے فرمایا بے شکوں لوگ جنہ انہیں ایمان لیان اور ایمان لیانے دے نال نال نیک عمل کیتے اچھے کم کیتے میرا رب فرمان دا ہے ای نا ایمان نے نیکو کاران دی محبت میرا رب فرمان دا ہے ای ایسان لوکان دیا دلہ میں پیدا فرمان دیتی یہ ایمان دارت نے نیکو کاران دی محبت میرا رب کان دے ایسان لوکان دیا دلہ میں پیدا فرماتی یہ جلدی جی جی محبت ہوئے گی زبان تھی ذکر ادا ہی جاری ہوا کیوں بھائی جہاں جی دل میں جی محبت ہوئے گی زبان سے بھی ذکر سے کا جاری ہوگا سنیوں قسم ادا سچا سا ہر سچ مذہب ہوں دی دلیل ہے یہ تواڑے تے ساڑے سنیوں دلوچ محبت اور نہ ایمان دارا تے نیک و کاراں دیئے جنہ دی ایمان داری تے نیک کاری اپنے تے اپنے غیر بھی تسلیم کر نے اور اپنے اشتہار چھاب دینے, دینے اولیاء امت کان فرنس اولیاء امت کان فرنس جیلی لکھ دے پہنے اورے وچے سرے فرست اولیاء امت کان فرنس دی سرے فر بھائی اپنی ماں نہ دسو ہرداتی بولو خاجہ اجمیری نی نوس الی نولا الحمد الحمدللہ او غیر بھی منتے نے یہ اولیائے امت نے تو الحمد للہ نو منہ نا دیا محفل سجائی تو انہوں نے نا دیا محفل سجائی ہوئی تو چو فرما اور ایسی محفل سجائی جمع کر کے پہ کہنے امییا کالے نہ پیا کرو تے جلدی جلدی پجن والا پروگرام نہ کرو آرف لکا نے تو تے گل کی تے فرما میں اومی مسا مسا ہاتھ لگ دسا مساں تو یارو تے اے کرماں دا او پتہ نہیں پھر نال سبب دے تے کدوں ہووے گا میلا نعرہ تکبیر غنیمت جانیے رل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے الحمد للہ انہوں نے بدم سجائیے بڑی سونی سجائیے جنہوں نے زندگی دے اندر کمائیاں کیتیا زندگی دے اندر کمائیاں کیتیاں اور کہ وہ جی کمائیاں کی, کی تیا حضرت استاد علماء اور دیگر علماء کرام تشریف رام تشیف فرما نے کتابوں کے بیان موجود ہے کیسیا کمائیاں کی وقت داس روسی اس دا کول، اور اتنا مرتبہ اور پائے میرے نبی دی امت دا ولی بلکہ ولی گھر رات پہ رات پہ توجہ فرماؤ رات پہ اشادی نماز دے واسطے وضو کیتا جندا ہے او سے وضو دے نال ع شادی نماز پڑھدے نے پھر اوہی ع شادی نماز والا وضو اس سے وضو دے نال ہی صبح و فجر دی نماز ادا فرما دے سبحان اللہ اے اے رونقاں بہارا ایویں نہیں لگی میاں ساییاں نے کمائیاں کیتیاں نے اصا کو میرا مطلب کرائے دے دے بندے ہیں سانو کوئی کرایہ کسے نے کرایہ دتا ہے گوس پاک دے منن والے نے لوگ یار دہاڑی آؤ جا گوس کی محفل چاہا ملے بولتے نہیں کو توانو قرائے آیا؟ توانو آیا جا دی کوئی تہن آن جان کا کرایہ یا تو دہڑی کسی دئی ہے کیا آج گوس پاک کی محفل چ دہڑی بھی لے لو کرایہ بھی لے لو کیوں کو ملے آخر وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اے ایماندار تے نیکو نے اللہ نے یہاں ایمانداروں سے نیکو کار محبت سارے دل بھی پیدا فرمائی ہے تے اپنے آرام مساج چڑھ کے انہوں کی محفل چی ہوئی ہیں اور انہوں دے نام کے نارے پہ مارنے تو مارو کرتا پہ دے نال کیڑی نماز ادا کیتی سارے بولو جہے جناز نماز نال پیار کر دچی بولو اشا کے بوجو نے کہڑی نماز ادا کی چر کنا چر ایک رات نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال نہیں ویس سال نہیں تری سال نہیں اور ایمان اللہ باد مسلسل چالی سال اشاد وضون الفجر دی نماز نما د مسلسل اس پورے پیریڈ اس پورے پیریڈ ایک رات کا بھی ناگا ہوتا یارت جنہیں چالی سال اشا بوزو فجر دی نماز ادا کیتی ہے منو دسو تو سہی وہ اشا کے بوزو فجر دی نماز جنہیں جہا پڑھنا پیا کہ خیال ہے کی اگر وہ سو جائے ٹیک لا کے سہارا لا کے اگر سو جائے وہ رہ جائے گا اچھی بولو رہ جائے گا پتا لگتا میرا گاس چالی سال دیا راتوں میں ستا ہی ٹیک لا کے سارا لا کے آپ ستے جی ستے نہیں تو کرتے کی روجو تو فرماؤ وہ جی ستے نہیں تو کردے کی انجی پیا پتہ پتا چلد جے ستے نہیں تے 40 سالی شہاد ہے وزن الفجر دی نماز جرے ادا تا فرمانے ہونا چالیس سال جہا راتا میں کی کردے دے رہنے ان معلوم ہوندے ہیں جے کر دے رہنگے تے اے ہوئی پروگرام کر دے رہنگے اپنے زبانے ولایتنا اپنے مولادی حمد و تصبیر بیان کر دے رہنگے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے ہی بھی ہم صبح نلاہ چالی او کر دے کی رہنے میرے ربدو تسبیان کی رہ چالی سال قیام کر کے رات گزارتے پینے گزارتے پینے پہ گزارتے اپنے مولانا کی حمد و تسوی بیان کر کے راتا پہ گزارتے اور رات راتوجو را فرماؤ اور یہ نہیں وہ پاگ بال ہستیاں جنہیں بارے میں رب دہ قرآن اس بات کا گوا ہے جنہوں دے بارے میں ربدہ قرآن یہ کہہ دے اللہ بہت با قرآن بات کر رہے ہیں اوہ نا بچو ایک ہستی میرے غوث پاک دیوی پہ نظران دیئے جنہ بہت بہت قرآن دی اگر مستاق بن کے نظران دے پہنے تے غوث الورابی پہ نظران دے کیا تے دراغ اور رسولوں فرمایا واللہ زینا واللہ زینا یبیتونا لے ربہم سجدوں kya ma پر مایا لوگ جڑے اپنے رب واسطے راتاں گزاردے نہیں کبھی سجدے کر کر کے کبھی قیام کر کر کے اللہ غنیمت مقربان جاما اور زیادہ غور کرو مسلمانوں باوا بل شاہ رحمتہ اللہ علیہ دی نگری دے رہن والے ہو اللہ دے ولی دے شہر دے رہن والے قصور شریف دے رہن والے مسلمانوں اور صفتا پاک رسول دینا دے زیر اہتمام اج دی آدم اعظم کانفرنس دے وچ شرکت فرمان والے مسلمان ہو جو بالم ہو پاک باہستیاں جڑے ساری ساری قیام کر کے سجدے کر کر کے راتہ گزار دینے اور ایمان اللہ باتے اے وے کو ہے کانے اور جنہ دے کول مقام قطبیتیں مقام روحیتیں مقام والا اور جیرے اتنے پہنچے ہوئے بزرگ نے اتنے شان والے بزرگ نے نگاہ پانتے ستھ ڈاکوان و ولی کامل بنا چھڑا اور اے ہو ہونے شان والا تو اپنا بزرگ ایڈی شان والا ولی اور جا تو جو فرماو راہ ساری قیام کر کے گزارن وال ساری رکو کر کے تسجیدے کر کے گزارنوالا اپنے مولا دی ہم دو کر کے راتاں گزارنوالا اور اے انہوں کو بارستیاں جنہ دے بارے کین والا پیا کاندہ ہے راتی زاری کر کر رومن ام مسلمان کہلانے والے آئی آل فلاح ہی آل فلاح اس بلاوے نہ قدری کرنے والے آ ایس کنو سن کے بلاوا آئے لاپرواہی کرنے والے آ مسجدوں کی بجائے اور سنو و آباد کرنے والے آ مسجدوں کی بجائے گھر آباد کرنے دی بجائے ٹیلیویژن ہاؤس نو آباد کرنے والے آ. اور رب داضری دی دینے کی دی بجائے بزارہ وچے جناب بیٹھ کے گپاں مارن والے آ ذرا توجہ تے کر او ویکھ تے صحیح او تیرے پلے کی اے او انہاں دے ول وی جنہاں دے پلے قطبیت دی اے جنہاں دے پلے غوثیت دی اے دے پلے ولایت دی اے نگاہ پان تے رب دی قسمے ڈاکواں نو ولی بلا چھڑن جڑے نگاہ پان قسم خدا دی آئے ہوئے چور نو بنا چھڈانا او جڑے ایڈی شان والے ہون انہاں دی حالت اے جنہاں دے پلے سب کو ان ع بات میں کہنے والا پہ کھانا کہ رات زاری کر کر رو ماری کر کر رو کر تے ن ت نیندیا دو پجری گل ہار تے سب تھی نینے ہو فرمانا دوست نے دید اور خدارا خدارا سنی ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا وا جڑا سوچو اور اللہ دا واسطہ جا غور کرو اور توانو اس پار دی محفل چان والے ہو خدا رسول دا دے کے کرنا وا ستیا ساری زندگی رہنا اے کم تے ساری زندگی کر دیا رہنا ہے کاروبار تے ساری زندگی کردیا رہنا ہے خوشیاں کمیاں بھی شرکت ساری زندگی کردیا رہنا ہے آو گ نیمت سمجھو اس محفل چ اپنے آپ دی حاضری جڑا توجو فرما اور جنہ پلے سب کچھ انہوں نے عبادت بہا بہا کے رو رو کے اپنے ربا چرا ارد کیا یار راہمی مولا مدد نا کا عبادت کا حق کا حق معرفت کا اے مولا کریم اساں تے تیری عبادت ہی نہیں کیتی جنے حق عبادت دا یا اللہ اساں تے تینو پہچانیا نہیں جنے حق پہچانن دا اور مسلمان غوث دی محفل چان والے ہاں شہنشاہ بغداد دی سونی محفل سجا کے بیٹھن والے ہاں او غوث پاک دے نام دے نارے مارن سوچ اصول قسم خدا دی اے کیڑا غہو سے اور جیڑا ایمان اللہ بات جنو اللہ نے ایک قدرتہ تے شانہ تا فرمایا نے خود فرما دے خود فرما دے آپ دے شان ملائے فرماو کسی داغا اسیاں پر کے وے کو فرما دے میں نو اللہ نے وے کھو کیسیاں شادہ دیتیاں نے اور رب دیا تا کر دا با ادھار کی میں فرما دے فرما دے نظر تو الہ بلاد اللہ جمان ذرا توجہ فرماؤ فرما ہوگا اس پا دن میں کے بیٹھو کتنا مرتبہ کتنا مقام کتنا عروج کتنی خدا میں آپ اس راہی تم دلو اپنا نالا نواز ہے اور دیکھو اتنا روج والا اتنا بلندی والا اتنی شان والا ہوئے تے قیام کرے تے سجدے کرے تے رز رز اپنا رب دے حضور اپنے نمازہ تے عبادت کرے تے دن چلے تے آکھیں مولا میں تے تیری عبادت ہی نہیں کیتی جمیں حق عبادت دائے مولا میں تے تیموں پہچانیاں ہی نہیں جمیں حق پہے اے کونے اے عوو بے اللہ دا ولی بلکب بل نظر تو الا دلا دمان نظر تو علا دلا دلا ہے جمان کا خردالا تیوں آک حکم تسالی ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ فرمانے مانے نے کہ میں اللہ تمام بلادا یعنی اللہ دیا شہرا اللہ دیا ملکا نو میںکھنا وا جی میں ہاتھ دی ہتھیلی سروں کا دان ہے غور کرو جیسے نبی کی امر کے غوش کی نگاہ آلم ہے آدر سچے تے گلاموں اپنے آقا دی سچی تے تی سونی پیاری نا پڑ لگیا شرمانا چاہیے محبت پیار کو سر ارش پر ہے تری گزر سر ارش پر ہے تری دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزری سرے عرش پر ہے تیری گزری پر ہے تیری نظر مالاک تو ملک میں کوئی ش مال تو ملک میں کوئی شہ مالا تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں مالا تو ملک میں کوئی ش نہیں وہ جو تجھ پہ ایا نہیں جڑا مل کے انکھو سبحان اللہ گج کے انکھو سبحان اللہ آجا. اللہ نے سنو پیارا غاؤس پاک عطا فرمایا ہے اور جنو اللہ نے قدرتا تے شانہ بخشیاں خود فرما میں نے میں اللہ دے تمام دلا دانوں اے جو بیخنا جنہیں ہاتھ دی ہاتھے لیتے سروں دا دانا بیخ دا ماں پیا تو جو فرما اے شان والا میرا غاؤس ساری ساری رات قیام کر کے گزارن والا ساری ساری رات سجدے کر کے گزارن والا ساری ساری رات اپنے مولا دی ہم دو تصویر دیتے گزار دن والا دن چڑے تے اپنے پورا پیار پیاکے سے چلدی ہوا جہ پیارے یہ ہوئے کہ بات کر کر کے ریاستیں کر کر کے اپنے رب کی یاد راتا گزار گزار کے یہ ہوئی کہ ماں ابد نکا ہکا عبادت کا مرف نا کا اے مولا کری یا اللہ اسہاں تے تیری عبادت ہی نہیں کی تھی جویں حق عبادت دے مولا اسہاں تے تینوں پہچانیا ہی نہیں جویں حق پہچانن دے مسلمانوں ذرا تو جو فرما ہو اور چالی سال اشاد وزونا فجر دی نماز ادا کرن والا اور دن چڑے تے حالتے وے کہن والا پہ کہن کہ راتی زاری کر کر رو من راتی زاری کر, کر روون دی دکھی دو آ دون ف فجرین ہار صدا ون، تے سب تھی میں ہو ون مسلمانوں توجو فرماؤ توجو کرو ذرا غور, غور کرو خدارا خدارا ذرا غور کرو یہ دی یاد چھ محفل سجائی ہے دی یاد جدار روزہ عظیم شان جشن منا رہا ہے انہوں نے کن سال اشاد المسلسل فجر دی نماز پڑھی ہے کن سال لوس پال کی گیارہویں منا لو گیارہویں مناؤ گج وج کے بولو گیارہویں مناؤ جرا لفظ گج وج کے نہ انہیں گج وج کے ادا کرو لفظ گج وجے نا یہ گج وج کے ادا کرو تاکہ منکر اونجی بج جائے گیارہویں شریف مناؤ غوث پاک دا نارا مارو جشن میلاد اور جشن گو سے آدم مناؤ خوب مناؤ گیارہویں پکاؤ گج وج کے دا لنگر کھاؤ کوئی سرد ہے سڑے کوئی کو جلدی جلے جلد کوئی سڑ سڑک جنما بالن بندہ پیا بنے پر سارا پروگرام کرو لیکن ایک گل یاد رکھو گیارہویں دوم دھام ہو جشن ہم نہ دام ہوا غوثیہ یا گوسی آدم بھی بڑی نہ دھام تے جدو رب در چان کی آواز آوے حضور دا غلام جدو مسجد عشق مستفا دی شما نو سینے جگ جگمگا کے دے خضرہ کا نقشہ اپنی سامنے دما کے اور کبلے وال منہ کر کے اس کو مستی چبی ہوئی آواز کڈ کے جدو اذان آ کے اللہ اکبر اللہ اکبار اللہ اکبر, اللہو اکبر, اللہو اکبر, اللہو اکبر, اللہو اکبر جم سبحان اللہ دی آواز آئی ہے کے بج کے اوی دے سارے جشن منا والے گج کے جشن منا وال پھر فرضے ایم پنج وقت دی نماز دی ادا کرنی خوب خوب خوب تا کہ میرے سننی پراؤ اللہ دا واحتر یہ ہاتھ جوڑ کے کہینا تاکہ کوئی غیر سنی گیارنی دا منکر غوث دے یا غوث دے آدم نارے دا منکر غوث دا لفظ غوث سن کے مچھے تے تیوری پان والا منکر کلوے نا کے آبے خلوجی گیارنی منان والا ہوں آ ویکھو جناب بڑے جشن کر تھی بڑا پروگرام کردار ویخ لو ازان پہ ہوتی ہے فردہ نماز دی پرواہ کوئی نہیں پیا کر آ ویک لو یہ سارا سسلا خدا دی قسم تواڈے کیتے قطرے پانی پھیر دین گا میرے نال اہد کرو کہ جشن گیارہ بھی مناو گے گج کے دا لنگر پکاوانگے گے اور گیارہویں والے نعرے ماروں گے تو گیارہویں والے دے نقش قدم تک چل کے فرض ام نماز بھی پڑھا گے ایسے آواز نہیں گاجوائی کے نکلی نہیں کوئی دڑا وجدہ دڑا وجدہ سارے جشن مناو گے جہی نام کا جشم منانو اسے دے نقشے کرم تو چل کے پنج وقت کی نماز بھی پڑو گے پکے ہو جاؤ خدا دی قسم اگر تم اس تے قائم ہو جاؤ پکے ہو جاؤ کسے منکر کی ضرورت ہی نہیں تو آ دے نو نقصان پہنچاؤ اے چیز اللہ دی قسم جہی نقصان پہنچائے گی جتوں تا جناب جی دشمن تو آ نو جناب جی تو حملہ وے گا اپنے ہر ایک مورچے نائم رکھو نماز والا مورچہ بھی سلامت رہے جشن والا مورچہ بھی اور یا گوسے آزم دن مارن والا مورچہ بھی قائم روے تے کائم روسدان آباد کرن والا مورچہ بھی پھر قسم خدا جدو ہر مورچہ جو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہوئے ہو ہو ہو ہو <مفت> دشمن کی جرت ہے سارے حملہ ہوگی ہو ہو ہو <مفت> <مفت> فرما کن سال اشاد فجر دی نماز پڑی ہے گل بڑی سیدیا سا نے لیکن سیدیا سا دیا فائدے والی کال چالی سال اشا سال. <coughs> <چاری سال. coughs> نماز پڑھی ہے ہوں اساں سارے گوس پا کے منع لا کیوں بھائی دیشت. اگر میں ایس مجمے امتحان لینا چاہ چالی سال کے عرصے دی نہیں ایک سال کے عرصے واسطے نہیں ایک مہینے کے عرصے واسطے نہیں ایک ہفتہ کی ناچرا اس پورے مجمع وچوں کوئی اے ہو جے اللہ دے نیک بندا اے جڑا مینوں اپنی زیارت کراوے کہ میں ایک ہفتہ ای شاہ دے وضو الفجر دی نماز مسلسل پڑھی اس پورے مجمع چوں میں اور ہی زیارت کرنی ہی؟ ذرا سوچو سے یار ایڈا عظیم مجمع ہوئے تے عظیم مجمع وچوں ایک بندہ نہیں پیا ہاتھ کھڑا کر کے زیارت کرواندا کہ میں ایک ہفتہ ای شاہ دے مسلسل فجر دی نماز پڑھی ایک ہفتہ او ایک رات ایک رات والا شاید کوئی ٹاوا ٹاوا نکل آئے ایک رات والا شاید کوئی ٹاوا نکل آئے جات اشاد فجر کی نماز پڑھی ہو شاید کوئی نکل آئے لیکن سوچو تو رات پوری زندگی اگر کسی نے اشاع فجر کی نماز پڑھی ہے تو عبادت کر کے ساری رات گزاری ہے کوئی ٹاما ٹاما نکل آئے لیکن یارو غور تو کرو ایک رات کتنے تو چالیس سال کتنے رات کتنے چالی سال کتنے اور میاں پھر غور کرو آ گو سلور آدی سونی کان کانفرس سجا کے بیٹھن والے سونے حضور گوس پاگ دے دیوانے ہوں میں دعوت دینا او انہاں 40 سال ارشاد ووزنل مسلسل فجر دی نماز ادا کیتی اے میں تانوں یاد وی منان والے یاد اوسے ادم دا نار نارا مارن والے حضور غوث پاک دا لنگر پکا کے خود کھان والے دوجیاں نوں کھوان والے او میں تانوں ای نہیں کہندا کہ تساں دی 40 سال ارشاد ووزنل اس طرح مسلسل فجر دی نماز ادا کرو 40 سال بڑا لمبا عرصہ اے بہت بڑا عرصہ ہے آؤ چوبیس سال اس سارے برج فجر کی نماز اگر نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو کوئی گرفت نہیں چالیس سال سے دور کی بات ہے اکثر فجر دی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو کوئی گرفت نہیں ایک مہینہ ایشا بوجو فجر دی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو کوئی گرفت پکڑ نہیں ایک ہفتہ ایشا بوزو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو کوئی گرفت نہیں ایک رات ایشا بوجو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو کوئی پکڑ نہیں لیکن گوس کے من والے کم از کم مسلمان دے ہو اور غور دے منن والے اور کچھ نہیں کم از کم اپنے اپنے وقت وقت کی پابندی نا نماز سے ادا کر چڈو کہ یہ بھی کام ہو گیا دن رات چوبی گنٹے دن رات چ بولو دن رات چھانے وقت کر ہو کہ نہیں کرچی بولو اس چوبیاں گھنٹیا آرام کرنے وقت کر ہو کہ نہیں کرتے یہ نہ چویا گھنٹیا رفا حاجت واسطے وقت, وقت کر دیو کہ نہیں کر دے اُنہ چوبیاں خوشی گمی شامل ہونے وقت, وقت کر دے کاروبار محنت مشقت مزدور کرنے دیگر مشاغل نو ادا کرنے وقت کردیو کہ نہیں کرتے اور مسلمانوں خدارا خدارا سوچو چوبی گنٹیا تمام زندگی کے کام وقت کر جس رب نے عزت تشانہ تا پرمائی نے اور سجود ہونے ہر نماز ادا کرنے تیر 5 دس وقت نہیں نکلتا ہاں کڑ قیامت والے دن جے پوچھو ہی اوہ بار کیوں میں پیدا کیتا سی وہ تھے انہوں کی یا اللہ میں نو پتہ ہی نہیں سی قرآن اٹھا کے دیکھو اوہ خلا کے کائنات خود فرماندہ پہ آئے فرمایا کائنات اچھ رہنے والے ہوں میں توانوں کیوں پیدا کیتا کیوں پیدا کیتا؟ ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو فرمایا وَمَا خَلَطُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ فرمایا لو کو سن لو میں اللہ نے تو پیدا فرمایا جنہوں انسانوں کیوں پیدا فرمایا اس واسطے پیدا فرمایا تاکہ اے میری عبادت کرن اور آؤ رب دی عبادت نہ کرنے والے ہو پانچ وقت دی نماز ادا نہ کرنے والے ہو اللہ آباد نہ کرنے والے ہو کل قیامت والے دن جب پوچھو ہی اللہ دے حضور جی پوچھیا گیا بول نمازوں پر دو سا نہیں میری بار گائے سرب سجود ہو کہ نہیں اتنے یہ نہ اللہ مینو تے کسی مسلا ہی نہیں دسیا مولا میری نہیں دسی یا نہیں سجے دیا گلا گلا سنا سن آپس مکی دیا ہی گلا سنا سن یا لا گل کسی نہیں دسی اج دسن والے دن دن دیتا نے اور سچ کیا والے نے کہ چوکی رسوللا اور میاں دردہ ہو کا ایک چوکی دار رسول اللہ دا دین دا پھر دا ہو او بڑھ فرما بردار ندیدہ تے اے اللہ دیاں لوکاں کل قیامت والے دن جے پوچھوئی تے اے نہ کہے یا اللہ اے تے دسیا ہی کوئی نہیں تے جے اللہ پچھے بول نمازا پردے سے کرنی تے پڑھدا میری بال سے ہوتا سکن سہر سجود ہوگا نہیں سہوا اس ویل یا کوئی دسیا کہن والا خبردار کردہ کہہ رہا جی کہ جب سر میں وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے جب سر میں پوچھیں گے سارے محشر وہ پوچھے گے بولا کر سامنے ارے کیا جب جرم دو گے تم خدا کے سامنے کیا جوا... اج اگر جج دی وارگاہ اس طلبی ہو جائے اج اگر ڈی سی ادالت اس طلبی ہو جائے اج اگر علاقے کے کاؤسلر دینو جناب نہیں بلایا جائے کسی کام دے پوچھنے واسطے کوئی تو کو تفتیش کرنے کرنی ہوئی اور تفتیش کرنے واسطے توانو طلب کیتا جائے تواڑے تے کب کپی تاری ہوندی ہے پاویں تسی سچے وی ہوو پتہ نہیں میرے نال بنے گا کی پاویں تسی سچے وی ہوو اور دنیا دیا کچیریاں تے عدالتاں وچ ایڈا خوف اے اینا دنیا دار لوکاں تے اے دنیاوی حاکماں دی کچہری وچ کھلون لگا کب کبھی تاری ہوندی دی ذرا سوچو تے صحیح اوئے تے دنیاوی معمولی معمولی حاکم نے تے جڑا احکام الحاکمی نے وہی کچہری جہ پیشی ہوئی وہ بے نماز قرآن کی دلاوت نہ کرنے والے آ، اللہ دیا گھر برباد کرنے دی بجائے او اللہ درا نو آباد کرنے کی بجائے اپنے گھر آباد کرنے والے آ اور رب در چلہ رب لالا سن کے اس کنو سن کے اس کنو کر دن والے آ سور زالیمانہ لے کل کے والے دن جے پچھ ہوئی اس آک ملا کے مہندی بارگ چ کی جواب دے گا افقین والا کیا کہنا ہے کی؟ کہ بے نمازوں کیا غزب کرتے ہو تم بے نماز کیا غزب کرتے ہو تم ارے حق تالا سے نہیں ڈرتے ہو تم ہے آؤ ایمان اللہ باتیں نہ کہنا کہ یار ڈرائی جا ڈرائی کوئی خوشی والی گل نہیں سنا خوشی والی بھی سن اللہ لابا فائدے والی بھی سن لو فائدے والی چیزیں لیکن یہ بھی سن لو جناب میرا رب اور جیسی بار گا سربت ہونا ہے وہ کی فرمایا فرمایا سنو کار کچھ والو والا کر تم لا دچی آخو گج کے آخو اندر والے برامدے والے ویڑے والے جن بھی حضور دے گلام ہو پاک دی پاک سن کے اچھی سبحان اللہ جنہ جا قرآن تے ایمان ایماندار بولو آ سنو قرآن فرمایا والا کر تم لا کم اللہ فرماندہ جو تسی اگر میرے شکر گزار میں تو میں تعمت اضافہ فرما دا اگر اگے دولت تو تھوڑی ہے تے شکر گزار بنو دولت وادو ہو جائے گی اگر جناب جی مال تھوڑا جی تے شکر گزار بنو تے مال اضافہ کر دوں گا اگر شکر گزار بنو جے کاروبار منا جے تے او دے دے اللہ فرمانا اضافہ کر داں گا جی مندے نہیں رو گے کمیاں نہیں رو گیا اضافہ ہو جائے گا اور واپے ہو جان گے نفے نفے ہو جان گے اور اج اگر تین علاقے کا کاسلر یقین دھیان تے تو ایمان اللہ بات پیچھے لگے آنا بالکل ٹھیک ہے یار میرے نال آخیا کرے گا میرا فائدہ پہنچ جائے گا علاقے کا تین یقین ہو جانا کہ میرے نال جناب کی پڑھائی ہو جائے گی اور علاقے کا خدا دی قسم وعدہ کر کے وعدہ خلاف بھی ہو سکتا پر میرے رب نے جڑا وعدہ کیا نا چمی نہیں آ سکوں رب کی بات ہے اور رب کی بات ایویں رب دی بات کی وجہ فرمایا اللہ لا تب جیلا کالی اللہ دیاں باتاں بدلن والیاں نہیں جہاں رب نے فرمایا ایک ور ایمان اللہ بات سیتنا با شکر گزار بن کے رحمت سارے کینے شامل حال آندیاں نے ہاں؟ ایک بار آؤ تو سی نیت جیتنا دیا ایک بار سیدے ہو کے آؤ تو سہی کہ تسی تُکڑے رہ ہے رجی رہے کوئی میرا مطلب دے اوہ اپنے چاہنے چاہنے گلا موجود ایرانے دمکانے رنگ نے ایمان اللہ بات ایک دنیا دے لکھے ہوئے کسی مصنف دی کتاب نہیں لب کی بات نہیں کر رہا؟ کسی ڈائی جسٹس تو میں واقع نہیں بیان کر رہا بلکہ رب کریم نے دیری کتاب کملی والے کیتی کی اس کتاب پرانے پادی کی تلاوت کر کے سنا قسم خدا دی کسی قسم دی کوئی شک شبے والی گنجائش تکلیف نہیں جو گل حق کے سچے حق کے سچے بابے ہوں دہان ایک بار پتہ جائے بابا نور دین جہیں نعرہ مار کے جناب جی کہ سن بڑا نعرہ مارتے ان پتا جی نعرہ کیوں مار نعر تقوی سال مسلا ہلکا ہلکا من کر دے ٹرڈ دیت او بابے روح بھی راضی ہو جائے او بابے کی روح بھی راضی ہو جائے امان بابا بڑا دل والا بابا سلہ تعالیٰ بابے کی نفرت فرما اللہ تعالیٰ بابے دراجات بلند فرما تو جو فرماؤ ایسی مسجد مولانا فرمانے پہ کہ مولانا محمد عمر صاحب اس مسجد چ بارہ سال جمعہ پڑھایا ہے انہ بارہ سال اس مسیحت جمعہ پڑھایا تو اج میری بھی خطابت دے کاموں کی بارہ سال ہو گئے ہاں جی تو سنو پھر انہیں دے قرآن دی آئے ادر سوئی صاحب فرمانے پہ حاجی صاحب کہ ایسے مسجد او سنت اللہ! اللہ جاریہ اسے اس مسجد چاہ نے مینو سرکار سنت مبارکہ دہری شیو رکھوائی سوان اللہ یہ سدکا جاری ہے بادشاہ جنہیں اس سلسلہ قائم رہے گا آپ نے نامے امال چیکیاں لکھی جانا ہاں جی سوان اللہ سنو میرا کورا نے پاک فرمایا والا ان شکر تم لا میاں اے میری بات نہیں دے بب کریم کا قرآن سنا رہے وہ قرآن سنا رہے جڑا قرآن اللہ نے میرے پیارے محبوب کملی والے تاز کیتا ہے فرمایا والا ان شکر تم لا ازی ولا کفل تم اندی لشدی اور فرمایا اور کائنات جرائم والا سنو اور میری بات نہیں اے رب کریم دران ہے فرمایا ہوتا ہے نات گرہن والے ہو اگر تسی میرے شکر گزار بنو گئے اگر تسی میرے شکر کرن والے بن گئے شکر کرنے والے ہو گئے تو میں اور زیادہ اضافہ فرما پروا گا اور اگر آکر کرشاں بنے رہ اگر کفر کرنے والے ہوئے انکار کرنے والے ہوئے اگر باغی ہو گئے ملکر ہو گئے है रे जी अरे अपने हथा की कमाई की है मत इस गल उ कैम रहा न शुक्री कर जावो न कदरी की कुबर करने वाले बने अल्लाह परमाना वाला इल का फल तुम वाला इल का फर तुम इदी شادی فرمایا اگر تسی انکار کرن والے ہوئے منکر ہوئے اور باغی ہو گئے شکر گزار نہ بنے کفر کرنے والے ہو گئے فرمایا پھر فر سن لو میرا عذاب بڑا سخت میرا عذاب میرا عذاب بڑا سخت جا شکر گزار بنے جڑا شکر گزار بنے پھر نیمتہ بڑا آ جاندہ ہے اضافہ فرما دیم اور اینیا نیمتہ ہو جاندہ یعنے قسم خدا دی فی جناب سامن واتے جگہی نہیں لب دی کتے سامن کتے رکھاں ہاں انہ اضافہ ہو جاندہ ہے تو بھرحال نارد کرنا مسلمانو آؤ غاؤس پاک دی سونی میں تو جا کے بیٹھنے والا جس غاؤس پاک نے 40 سال اشا و الفجر دی نماز مسلسل ادا کی آ جاؤ دے سچے سچے غلام بن کے اپنی زندگی عہد کرو کہ سا پانچ وقت فرض اہ نماز مسجد چ با جماعت ادا کرا گے اگر کوئی سستی کوتا کردیا ہوا کوئی رہ بھی جاوے تو اونو بھی اصا چڈنا بلکہ او بھی انشاءاللہ اللہ ادا ہی کر گے اُنہوں بھی پلنا کرا گے اور سنو کہا دا اس پاک کن دی محفل ہے ردی اللہ تعالی دی محفل حضاط علماء کرام بزرگ تشریف فرما نے استاد استاد اللہ خاص توجہ فرما پندرہ سال کن سال پندرہ سال مسلسل میرے دیکھو 15 سال مسلسل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اشا کی نماز پڑھ کے امیر دیکھو ایک لت مبارک اسنا اٹھا کے لت مبارک تے اپنے پورے وجود دا بھار پا کے بغیر کسی سہارے ٹیک اور کھڑے ہو کے اشا نماز پڑھنے تو بعد ایسے فجر دی نماز ہون تو پہلا پہلا میرا غوث پوری رات وی مکمل قرآن ختم فرما میرا اچھی اللہ ایک کسور شریف او شہر جس شہر چافظان دی برمارے سبحان ایس شہر میں چھا حافظان دا برگیڑ ہے برگیڑ اللہ دے فضلنا دا جد دروے کو حافظ ہی آفظ جد کو حافظ ہی آفظ تے کئیوں نے جنہ دا خدا ہی آفظ حافظ ہے اینے ویسے کئیوں نے جنہ دا حافظ بنے ہو تے اللہ کرے صحیح حافظ بنو سچے تے سچے حافظ قرآن بنو اور اہ قرآن ایڈی عظیم دولت اپنے سینے محفوظ کرو ایڈی محنت عمل کوئی نہ ہو تشریف پروانے قرآن حافظ قرآن دا عالم جہاں قرآن کر کے امل کردہ کل قیامت والے دن او سے آملے قرآن اللہ کریم حکم فرمائے گا جا میں تین دینا جل کر دتا ست پشت برکت قرآن حفظ کی عمل کرتا اجازت دینا ست پشت جا بغیر صاحب تعبیر جنت یار آ آئے سامنے بیٹھے اچھا حضرت جی آپ نے میں عرض کرا گا میری گل کوئی غصہ نہ کرے جی تو میری اپنی گل منت پتہ نہیں ہاف کہڑا کہڑا ویسے انج اے ویسے پتہ رمضان شریف کے مہینے چھ جشن ختم قرآن دیا محفل ہوں کچھ مین اتفاق ہویا ایسے حفاظق رام ملاقات کا کہ جے ہے تو حافظ قرآن نے تو بڑا سونا قرآن پڑھتے نے بغیر کسی معاوجے پڑھتے بلکہ ایسے حافظ جہاں پلوں جیب جس کے ختم قرآن اپنا پروگرام بھی کروا دے تو غلط بھی برداشت کرتے یار ایسا سونا پروگرام ہو جس سونے تے سونی کتاب قرآن نازل ہو پھر دا رنگ اپنے چہرے اتنے نہ آزہ تو نہیں نہ سچ آن والے اتوں کیوں نہ درتے اتوں کیوں نہ وہ درتے آد نسیبا تدے درتے آئوں بد نصیب توں نہ ادے درتے آئوں بد ہزارہ ہزار رنگ رنگین دے محمد ہزار رنگ خدارہ تو توجہ فرماؤ اور تجو فرماؤ اڈا سوہنا اللہ نے حبیب دتا ہوڈا سونا رب نے مستفا کریم دیتا ایمان اللہ بات جی چہرے نکن سے لوکی اپنیا جانا دے نگرانے پیش کر د اوجیدہ ودودا دا چہرہ ویکھن تے ایمان نال حالت وے سر کٹاتے ہیں تیرے نام تے مردان عرب او تے سر کٹا دین ار تے پیسہ 5 10 20 50 100 ہزار لاکھ کروڑ کی بلکہ ایمان نال جڑے غلاماں نے مصطفی نے اوناں دا تے پروگرام اے ویکھی کہ کملی والا ملے گھر دا گھر بیچ دیواں اے نفس اے نفس جہا مین حضور دے! طریقے سے دے نہیں چلن دہ اس نفس پلیت نوکر مارنا اور میرا توگرام کیے کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دواں مدینے والا ملے گھر دا گھر ویچ دواں میں دل ویچ دواں میں جا ویچ دواں میں دل ویچ دواں سنو عمل کرنا نہ کرنا تاری مرضی اپنی مردی میں, میں کلما حق اور پیغام تو انو حق تچ کا دے رہا نبی کریم علی سلاط اسلام نے فرمایا حضرت قیبہ شہف ردیش تشریف فرمان نے حضور علی شاہ فرمان حق تچ فرمان سرکار نے فرمایا میرے گلا او میرے گلام گھبراؤ نہ فکر نہ کرے ہو میں آکا تساں کلمہ پڑھ دے ہو میں تا آکا تہن خوشخبری سناوا کی فرمایا جیڑا میرا امتی میرا غلام میرا نیاد مند میری سنتوں نال پیار والے والا نال، میری سنت میری سنت بولو میری سنت مبارک نے فمایا جا گیا سنتوں پیار کرنے والا میرے نال دیکھو حضور فرماندے نے کل قیامت والے دن میرے نال جنت ایڈا قرب آخر ہوئے گا جی میں گلاب آچی آخو گج کیا آخو ملک جو میں تو جو فرما مسلمان حافظ ہوئے یا غیر ہافز ہونے خدا رسول دے نام کی بھیک منگنا ہوا کہنا یہ دسو ترکار جنت چاب چاہی چاہد جنت کے دن نبی کریم کا ایڈا کورب حاصل ہوگا جی آگلوں کو آپس ہی کورب دیں جی تے بالخصوص حفاظ کرام دی خدمت دست بست ارد کرا گا اللہ نے تو انو خدا دی قسم ایڈی عظیم دولت دی جس دولت ورگی کائنات دولت ہی ایڈی وڈی دولت ہوئنات کوئی دولت نہیں دے توجہ فرماؤ ایڈی دولت اللہ نے تو انو عطا فرمائی ہو جی دے کتاب قرآن نازل ہویا ہے اسے سونے دی سنت پاک دہی شریف اپنے چہرے تجا لو <تصفح> ایمان سنت مبارکن الفیار کرنے والا نبی کریم فرمانے ہے جنت اچ میرے نالوں نے ایڈا قربہ کرو جو میں اے نا دو انگلانوں آپسی قربے اور آجے جی کسی نے جناب یہ علاقہ دے کانسلر دی قربت لب جائے او پھلیا سماندہ نہیں ایم این ایم پی اے ای او دی قربت نصیب ہو جائے خدا دی قسمیں پھلیا سماندہ نہیں وزیر ایالہ دی کسی نے قربت مل جائے پھلیا سماندہ نہیں وزیر اعظم دی قربت مل جائے پھلیا سماں نہیں اور صدر دی جناب او قمایت حاصل ہو جائے او دا قرب حاصل ہو جائے او پھلیا سماں دا نہیں او یارو جنو امینہ دے لال نال جنت وچ ایڑی قربت نصیب ہو او لال کے کوئی اثر لਵੇ کوئی اینوں قبول کرے تے سرکار دی سنت مبارکہ اپنے چہرے تے سجا لے۔ جی او شادی شدہ تے اودی بیوی اگر اسو جناب دی کوئی کوڑی نظر نہ دیکھے تو جائے میں دارشی شروع نا میری اما جان نے بھی میرے گل زندگی بڑی وڈی حالی بڑی لمبی زندگی تیری تو تھوڑی جی امر اے میرے میرے بےٹے تنی بابا ہو گیا میں چھوٹا جہاں میری تک یاد ہے میں کہ امی آر ہو گئے نا اینی معلوم ہوں کہ میرے رب نے انہوں کا وقت مقرر کیا مسجد کا ایک نمازی سی تو بابا جی نے میری مسجد کا ایک نمازی سی آگا صاحب انہوں آگا صاحب ٹھیک ٹھاک خدا کی قسم جیشن اس کے گھر میرا خیال الا دی کسور چ کوئی ٹامی ٹامی کوئی ہو فیشن بچیاں نے گے بنے والے نگا منہ اتنا خدا دی قسم فیشن اللہ یاد بلا تعالی قسم خدا دل دی پٹ دیری مسجد نمازی تے داری خوب ٹکا کے ہر روز رگڑ کے جنادی منا کے آئے میں آخا بابا جی گل او تو آریا سر دال چٹے ہو گئے ناری شریف بھی آخر چٹی ہو گئی پوتریاں پڑپوتریا ہو گئے ہو تو انہیں ٹھیک ٹھاک فوجی قسم کا آدمی جی میں بابا جی نے ٹھیک ٹھاک چُسا بڑا ہو اچھا میں بابا جی جناب لفظاں مبارک لگے جی میری اما میرے ناراض ہوا دو ترین لا میری اما جی اما ہے جی میری اما میرے ناراض ہوں میں آپ اج اپنی اما نا الاحدہ کر کے نہ تون تری اما دوم بہ کے نہ میں شیو رکھن لگا تو اما آ کے نا نہ میں ناراض ہوں کہ امی تے رسول مننی گل وہ اکی میں آخیا آکی امی تو تہ نبی مننی کے جدو کہ میں مننی ہے آمینا دے لال مننی آ کہنا امی اے دس تیری زیادہ بکت والی ہے یا راب دے حبیب دلال دی زیادہ بکت والی بس ای گل ایمان اللہ بادی تک جی جگہ میں اپنی امی چڑی وہ جنی امی گل کی تھی. امی میں دارشی رکھ لگا ماں نے آخر نہ پترا میں ناراض ہو جاؤں گی امی یہ دس توں ناراض ہونی یہ داری رکھنے کہ میں جب دہی رکھا تو توں ناراض ہو تو جی میں دہڑی مناوا الادیب ناظ ہو میں راضی رکھا کہ الادیب نو رضی رکھا حدیب بھی راضی ہو جائے راضی ہو جائے امی نے قسم میری اما دی اترو چٹ پہ کہنے لگی گل میرا پترا جا میں تینوں نہیں منا کرتی خدا کی قسم دی میں سارے آ بابا جی چی دہڑی چمک دیے نا یہ پوری بات اپنا ایک مٹ چھ شریر کے مطابق جناب جدوی ماں کا انتقال ہوا دی دی ماں کا انتقال گل سنی پھر نمازی بھی پڑھ وقت گزار بھی ہو گئی اور اتفاق ایسا آیا کہ او شخص لبدا پھرے کہ میری اما فوت ہو گئی ہے تے میری اما نو راہ راستے لان والا یہ میرے بھی راہ راستے والا ہی ہے لب جا گئے بڑا جا بڑا میری بھی پتا لگتا ہے جب قدرت دی طرف کرم ہو جائے نا آخری زندگی لمحات ہونا پتا لگتا کم بندہ نظر آج دوستو میں بس آخری بات آخری بات آ پندرہ oh nah, سال اشاہشا کی نماز پڑھ کے اس طرح ایک لت مبارک سے کھڑے ہو خری ہر رات قرآن پا مکمل پڑے پندرہ سال مسلسل تصا بھی مسلمانوں نماز دے اپنا اپنے قرآن دے کاری بن جاؤ اپنی زندگی چور چو کج نہیں کم از کم ایک باری تو مکمل قرآن پا ختم فرما لک باری تو تو فرماؤ میں گل کی کردہ پہ گل یہ کرتا پیا ہاں کہ اگر دہی شریف سنت مبارک دیکھ کے بیوی ناراض ہوں یا ماں جناب جی کوئی گلنہ کر دی یا دوست گلنہ کر ہے یا کوئی عزیز کوئی توانو جناب جی یہ ہو جی کھیڑ خانی والی گل کر دا ہے اور یار آخی رکھ لے اور یار آخی بن گئے کہ انو تیار تو محبت نہ پتہ کی کہنا ہے اور گال سوڑنو میاں اے جیڑی میرے چیرے اتے سنت مبارکہ ہے اے, اے کیئے کہ میں تین دس کیوں میں رکھی ہوئی ہے کیوں میں عمل کیا اس لیے میرے پیشوا حبی بے خدا میرے ہبی خدا میں ہوں ان کی سنت پہ دل سے فدا میں ہوں ان کی سنت پہ دل سے فدا اور حدیث مبارکہ ہے میرے آقا نے اے بھی فرما دتا وہ گھبرائی لوکاں لوگوں نے تانے سن کے گھبرائیو نہ وہ یہو جی گلا سن کے پریشان نہ ہوئی ہو میرے کو میں سنو توشخبری سناوا فرمایا من تمسا کا بسنتی اندہ فساد امتی فلاہو عجرم میں آتے شہید او کما کال فرمایا سن لو میرے غلاموں جو ایک دور میری امت ایسا فساد والا دور آئے گا لوکی میری سنتوں بے کے مزاق گے فرمایا میرے غلاموں کب رہو نا اوس او کہتے مشکل فساد والے دور ہے جڑا میرا غلام میری ایک سنت سنتوں زندہ کرے گا میں اللہ دا حبیب انو کار بیٹے سو شہیدان دا سواب کن شہید کا کن شہید کا آ جاؤ سرکار دے کولام اپنے, اپنے سرکار کے رنگ چنگو جدی جی محفل سجائیے اور سچے تو سچے گلام بن جاؤ ان نقشے قدم سے چل جائیں پانچ وقت دے نمازی بن جا قرآن دے کاری بن جاؤ جھوٹ بعد آ جاؤ اور جناب جی اپنے کاروبار نو اچھے طریقے دہانتداری کرو حلال دی کماؤ حلال دی کھاؤ خود بھی حلال دی کھا روزی کھاؤ تے بال بچے نو بھی حلال کی روزی کھواؤ او خود بھی دیندار دیاد دار بن جاؤ اولاد بھی دیار دیا دار بنا لو خود بھی پنج وقت نمازی بال بچے نو بھی پنج وقت دنزی بنا لو خود بھی قرآن داری بال بچے بھی قرآن دا کاری بنا لو پھر ویکو ایمان لا رحمتہ بخشا نے جناب سکار گوس پاگن والے سرجا پروگرام میں تامنے پیش کیا من لو گے تو منو گے تو ایمان نہ میرا کوئی نقصان نہیں میل حق کہتا وے کلکے آمد والے دن احمد اللہ میں سرخرو ہو جا جی تھی عمل کر لوگ تو ان شاء اللہ بھی سرخر روح ہو جاؤ گے اللہ دی باہر گئے دعا ہے مولا کریم میری توڑی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے اور دین اور دنیا دی برکا تو ہمیشہ مالا مال فرمائے اور جنہ دیے سونی محفر سجا کے بیٹھے یہاں او نہ دے فیوز و برکا تو ہمیشہ میشہ سانو بحرور فرمائے مالا مال فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين نئی ربائی میں پیش کر قابل توجہ کہ منزل اتنے وسیلے بغیر کوئی آپ کی توجہ چاہوں گا منزل اتنے وسیلے بغیر کوئی نہ ہی خاص پہنچے نہ ہی آم پہنچے نمبر کوڈ بغیر کوئی نمبر کوڈ تون بغیر کوئی کسے جگہ تے کدی نہ پیام پہنچے جا کے تورتے رابطہ پیا کرنا موسا کر لئی جد کلام پہنچے نہ صرف بغیر پہنچ سکدا یا درود پہنچے یا سلام پہنچے جا درود پہنچے یا سلام پہنچے تے کدے نہیں کوئی اجاڑ تے جنو میرے حضور آباد کر دے پلے ہونا دے صدا نے پھرے رہن دے آکا اگے نے جیڑے فریاد کر دے قسم رب دی ہر ایک پیڑ اندر میرے آکا نے میری مد کر دے بخشے جان گے ہشرم اشفا کی کملی والے دا دیر ملاد کر دے کملی والے دا دلاد کر دے روش فارشا ہر امل اوے تکڑی تول ہو سامنے آ جانا جو جموں जा तू भा मधी ने مدینے والے دوں بھی یار مدینے دوں بھی, بھی یار مدینے والے دا جے کرنا دار مدی کدی نہیں کدی نہیں جا سکتا قدیبی جا سکتا جہنم دے دل پیار مدینے وال دل پیار مدینے والے دار دل ویار مدینے والے دار دا مدینے والدہ دا دا دا دا شیر قابل بار مڑ دل نہیں لگتا مڑ دل نہیں لگتا کدرے بھی تکیا جنا در بار مدی والے تکے حجنا دربار مدینے والے دار تکیا جنا دربار مدینے والے دا تک اجنا دربار مدینے والے, اجنا دربار مدینے والے, اجنا دربار مدینے والے تیرے حج نماز زکاتا کس کاتے اے تیرے نماز ذکا کس کھاتے جے نہیں دل وچ پیار مدی والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدی والے دا جے نہیں دل وچ چیار مدی والے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دار جی دل میں پیار مدینے والے دا دار دل میں پیار مدینے والے دا اور آباز دینا شیر کہ پیر فقیر امیر وزیر شہن اے پیر فقیر میر وزیر شہن شاہی سب صدقہ کا خاندے یار مدینے والے سدکا کھاندے یار مدینے والے سدکا کاندے یار مدن والے ددکا کاندے یار مدی والے سدکا کاندے یار مدی والے سدکا کاندے یار مدی والے دکر نیاضی شکر میں شکر میں کرنا اللہ دا اے شکر میں میں کرنا اللہ دا سا ملیا پیار مدی نے والوں مدن والدہ سانو ملیا پیار مدن وال سان ملیا پیار مدن